اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من في السماوات والارض توع و قرحهم وظلالهم بالغدب والآصال یہ چوتھی عقلی دلیل ہے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو مخلوق آسمانوں میں اور جو مخلوق زمین میں توآان خوشی سے جیسے مومنین ملائکہ وکر ہن اور ناخوشی سے زور سے جیسے مشرقین مکہ مصائب میں گر جاتے تو پھر اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے یس جو کا ایک معنی اتباع کا بھی ہے اللہ ہی کے متی ہیں زمینوں آسمان کے تمام لوگ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں وزی اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سیدہ ریز ہوتے ہیں بالغدولاسال صبح اور شام المراد و بےحد دوام الغدو سے مراد دوام ہے ہمیشہ کل مرب سماوات ول عرض پانچویں عقلی دلیل ہے الا سبیل الاعتراف من الخص کہہ دیجیے کون مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا یعنی ان مشرقین سے پوچھیے قل اللہ تو انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے تو آپ خود کہہ دیں اللہ مشرقین مکہ زمینوں آسمان کا خالق مالک رازق اللہ کو مانتے تھے اسی کو بطور دلیل یہاں ذکر کیا کہ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو تو پھر اللہ کے سوا اوروں کو الہ کیوں مانتے ہو کل افت تخز تم مندون ہی اولیا یہ چوتھی اور پانچویں دلیل کا سمرج میرے پیغمبر آپ کہیں کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کار کارساز ہمیتی مددگار اوروں کو پکار رہے ہو لا یم لے جو مالک نہیں اپنی جانوں کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے تو جو اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں تمہارا نفع اور نقصان ان کے اختیار اور بس میں کیسے ہو سکتا ہے بول ہالی استویل عماول بصیر تنویر ہے جی دعوے توحید پر تنویر ہے تم عقل کے بالکل اندھے ہو گئے ہو تمہیں اتنا بھی شور نہیں میرے پیغمبر کہہ کیا برابر ہو سکتا ہے العامہ نابینا والبصیر اور دیکھنے والا آمہ سے مراد ہے جی مشرک اور بصیر سے مراد ہے موحد ایک مومن اور ایک کافر یہ برابر ہو سکتے ہیں ام حال تستوی الظلمات و نور یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ظلمات شرک کے اندھیرے نور توحید کی روشنی امجا اللہ عشر کا کیا جنہیں انہوں نے شریک بنایا ہے اللہ کا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں خالاک ان شریکوں نے پیدا کیا ہے کا خلقی ہی مثل پیدا کرنے اللہ کے یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز ان کے شریکوں نے بنائی ہے فتح شاہ بہل خلق و پھر مشتبے ہو گئی تخلیق ان پر یعنی پھر انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے فلاں چیز ہمارے شریکوں نے بنائی ہے یہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ یہ چیزیں ہمارے شریکوں نے بنائی ہیں ایسا معاملہ ہے کو لاہ خال کل شعین ایسا معاملہ نہیں ہے میرے پیغمبر کہ اللہ نے اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو واہ ولواحد الکار اور وہ اکیلا ہے غالب زبردست تمہارے معبودوں نے اور تمہارے مشکل کشاؤں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی ہے انزلہ من سمائے یہ چھٹی عقلی دلیل ہے جی اور حق و باطل کی مثال ہے جی بڑی خوبصورت مثال دی جی اللہ نے حق اور باطل کی اسی اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فصالت اودیتن پھر بہنے لگے اودیتن ندیاں نالے بے رہا اپنی اپنی مقدار کے مطابق آسمان سے بارش برسی پھر نالے ندیاں اپنے اپنے حجم وجود کے مطابق بہنے لگے مل السیلو پھر اوپر اٹھا لیا السیلو سیلاب نے زبادن میل کچیل جھاگ خسو خاشاک رابین اوپر پھر اٹھا لیا سیلاب نے میل کچیل کو رابین اوپر یعنی پانی جب بہنے لگا تو پانی کے اوپر میل کچیل خسو خاشاک کوئی کاغذ کوئی پتے گندی چیزیں وہ سب پانی کے اوپر آ گئیں وہ مایو کے دون آ اور جن چیزوں کو آگ کے اندر وہ تپاتے ہیں جیسے سونا چاندی اور جن چیزوں کو آگ کے اندر وہ تپاتے ہیں کیوں ابتغاء اہلیت زیور بنانے کے لیے او متعین یا سامان بنانے کے لیے تانبا ہے چاندی ہے سونا ہے اس کو آگ دی تپایا زابادم مسلح اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے یعنی وہ اوپر آ جاتا ہے سونا نیچے ہے جھاگ اوپر ہے چاندی نیچے ہے جھاگ اوپر ہے کزا لے کا یزر بلا ہک یوں بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو حق پانی کی طرح ہے حق سونے کی طرح ہے اور باطل اس جھاگ کی طرح ہے وہ میل کچیل خسو خاشاک کی طرح ہے تو ابتدا میں باطل چڑھ کے آتا ہے اوپر ہوتا ہے اوپر پانی نیچے سونا نیچے ہے اور وہ میل کچیل خسو خاشاک پتے وہ اوپر ہیں تو ابتدا میں باطل چڑھ کے آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فم زبدو پس وہ جو جھاگ ہے نا فضہ بو وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر سوکر سوکھ کر شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا ناچیز چیز شدہ اس کا میں کر لو بیکار کار وہ ما ماین فاس اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے یعنی پانی سونا فیم کو سوفل ارضے وہ چیز ٹھہری رہتی ہے زمین میں کزالزرب اللہ علم سال یوں بیان کرتا ہے اللہ مثالیں پہلے و خاشاک کی طرح جھاگ کی طرح باطل حق کے اوپر چھاتا ہے جیسے مکے میں تیرہ سال ہوا مشرقین چڑھ چڑھ کے آتے رہے پھر کچھ مدت کے بعد وہ تن کے خسو خاشاک وہ سارے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر صاف پانی رہ جاتا ہے اسی طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق سامنے آتا ہے کل جال حق کو وضاح کل باطل لذی نستاب رب بشارت ہے جی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا الحسنہ ان کے لیے بھلائی ہے ولدین لم یستیب تخویف ہو گئی اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا لو ان لہم اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں جمی سارے کا سارا وہ مسلؤ اور اتنا اس کے ساتھ اور بھی لفتدو بھی تو وہ اسے فدیے میں دے دیں پھر بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ہو یہ مطلب ہے جی فدیے میں دے دیں پھر بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ہو الاک الحمسول یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بے سل بہاد اور بری ہے آرام کی جگہ افمیالم یہ متعلق ہے جی بشارت اور تخویف کے یہ جو پچھلی آیت میں بشارت اور تخویف گزری یہ آیت اس سے متعلق ہے جی اور مواحد اور مشرق ان کو مقابلتن ذکر کیا جا رہا ہے جی افام عالم کیا بس وہ آدمی جو جانتا ہے انا معاون زلا مبک کہ جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے الحق کو وہ حق ہے جیسے مومن وہ جانتا ہے کمن ہوا عام یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندہ ہے یعنی مشرک انما استفام انکاری ہو گیا جی یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے انما یہ تزک کر بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے الباب الزین یونیبون ینیبون جو انابت کرتے ہیں عقل و بصیرت والے لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ مطلب ہے جی الزین یوفون یہ الباب کی صفت ہے جی یہ الباب کون ہے جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام یہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں ولا ین کسون نلمیساک اور نئی توڑتے وعدے کو یعنی وہ عید شکن نہیں ہیں ولزین یسلون اول الباب کی دوسری صف جی اور وہ جو, جو جوڑتے ہیں ماں مرلہ بھی جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے ملاتے ہیں جوڑتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں سلا ریمی مراد ہے یعنی برادری کے درمیان جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعلقات ٹھیک رکھو وہ اسے ٹھیک رکھتے ہیں قطار ریمی نہیں کرتے یہ بھی مشکل کام ہے نا اس لیے اول کی صرف ذکر کیا کہ سلا ریمی کرنا برادری کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا برادری کے لوگ کوئی برائی کا سوچیں اس کے باوجود جوڑنے کی کوشش کرنا کہ رشتے جڑے رہیں کام مشکل ہے ایک معنی اس کا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کی جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ایمان کے ساتھ آمالے سالیہ کا جوڑنا نبی اکرم اور قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ گزشتہ انبیاء اور کتابوں پر ایمان لانا جوڑنا ملانا اللہ کے ساتھ توحید کو جوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت کا ملانا صحابہ کے ساتھ طہارت و پاکیزگی کا ملانا وجو نربا ہوں اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے عذاب کا یعنی عذاب کی سختی کا ولدین سابارو اول کی ایک اور صفت کا ذکر اب مانا یہ کر لو نیز وہ لوگ ہیں اول نیز وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں ابتگا وجے ربیم چاہنے رضامندی اپنے رب کی اپنے رب کی رضا مندی کی تلاش میں ثابت قدم رہتے ہیں واقام السلاطہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے سرن چپ کے چپ کے اور ظاہر کر کے وید راؤن بل اور دور کرتے ہیں برائی, برائی کو اچھائی کے ساتھ یعنی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے بلکہ برائی کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں یہ بڑی مشکل مشکل کام ہے جی کہ ایک آدمی بدی کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ احسان کرنا اچھائی کرنا الاک الحم اقبت دار یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے گھر پچھلا آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے یہ بڑے اعلی لوگ ہیں یہ جو اللہ نے سفتیں ذکر کی ہیں نا جی یہ بڑے متقی لوگ ہیں اور تقوی کے بہت اعلی درجے پر ہیں جی ذرا دیکھیں تو صحیح ان صفتوں کو جناتو آدن وہ دار کیا ہے باغ ہیں رہنے کے داخل ہوں گے ان میں یہ متقی لوگ اعلی درجے والے لوگ و من سالہ اور جو لائق ہوں گے جنت کے منابائم ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی ازواج بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو جنت کے لائق ہوں گے یعنی مشرق نہیں ہوں گے کافر نہیں ہوں گے ہوں گے جنتی یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے لیکن تکوے کے اس مقام پہ نہیں ہوں گے جس مقام پہ یہ لوگ ہیں جن کو ذکر کیا پیچھے اللہ تعالی ان کی وجہ سے وہ کم درجے کے جو مومن ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے گا یہ مطلب وہ جو کم درجے والے ہیں ان کے آبا و اجداد میں بیویوں میں اولاد میں اتنے بڑے متقی نہیں ہیں جتنے یہ متقی ہیں تو اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ شامل کرے گا ول تو اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے جنت کے دروازے السلام علیکم اے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے سلام ہے تم پر بما صبر تم بس سبب تمہارے ثابت قدم رہنے کے فن مقبدار بس خوب ہے آخرت کا گھر ولزین کزون عد اللہ اس کے مقابلے میں اب اللہ دوسری جماعت کا ذکر کرنے لگے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہیں اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو توحید کو چھوڑ دیا شرک کرنے لگے بعد میسا کی بعد وعدہ باندھنے کے وہ یک تونا امر اللہ بھی ایوسل اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یعنی قطارےمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں شرک کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے یہی لوگ ہیں ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم اللہ شاہ ساتویں اقلی دلیل ہے جی اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے وہ یک دے رو اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کی فراخی اور تنگی یہ میرے ہاتھ میں ہیں فار اوبل حیاتی دنیا یہ زجر ہے جی تو رزق کا بڑھانا یا گھٹانا یہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس دنیا پر اور دولت پر مغرور ہو کر مسئلہ توحید کا انکار کر رہے ہو اسے کہتے ہیں تزہید منت دنیا اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر مال دولت گھر کوٹیاں زمینیں اولاد کاریں اور اس وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں وہ مل حیات دنیا اور نئی دنیا کی زندگی فل آخرات بن نسبت الل آخرا نئی دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت سے اللہ متاون تنوین قلت کے لیے جی مگر نفع تھوڑا و یقول اللہ کا فرو یہ شکو ہے جی بجائے ماننے کے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دلائل کو دیکھتے اور ہمارے دلائل دیکھ کر مسئلے کو مان لیتے لیکن بجائے ماننے کے مطالبے کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کافر لولا انزل لا ضلع من ربے کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے آیت ان سے کیا مراد ہے جی یعنی جو موجزہ ہم مانگ رہے ہیں تیرا گھر سونے کا بن جائے باغ لگ جائیں تم آسمان پہ چڑھ جائے وہ نشانی موئزہ کیوں نہیں لاتا کیوں اس پر وہ نشانی نہیں اترتی اگر یہ سچا ہے تو بڑا خوبصورت جواب دیا جی اللہ نے کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ میا شاہ کون ہے جی انادی ہٹ دھرم یہ کس سے سمجھ آیا یہ سمجھ آیا اس سے ویاح دی من اناب من انابہ سے سمجھ آیا جی اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی جو ہٹ دھرم ہے زدی ہے انادی ہے جان بوجھ کے حق کا انکار کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من انا اس آدمی کو جس نے رجوع کیا دل والا برتن سیدھا رکھا ان کے مطالبے کا یہ جواب کیسے ہوا جی اللہ کہتے ہیں تم دلیل اور مو مانگا موئزہ دیکھ بھی نہیں مانو گے یہ جواب ہے جی. تمہارا منہ مانگا موئزہ دکھا دے نا پھر بھی تم نہیں مانو گے کہ تم ضدی اور معنے ہو تو تمہیں موئزہ دکھانے کا فائدہ اللہ دینا آ منو من انابا کی صفت ہے جی جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل بے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے جی انا نہزل نہ ذکر و انا لہو یا اللہ کی یاد اللہ کا ذکر مراد ہے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے ذکر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یہ پڑھتے رہنا یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک اللہ کا ذکر یہ ہے ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا اصل ذکر یہ ہے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں اللہ کا حکم ہے یہ, یہ اللہ کا ذکر ہے اصل کہ جب کوئی گناہ بندہ کرنے لگے تو اللہ کو سامنے رکھے اللہ بے ذکر اللہ تتمین اد خال جی سنو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں دل لا بجمل مال مال کو جمع کرنے سے دل مطمئن نہیں ہوتے دل اتمی نان پاتے ہیں اللہ کے ذکر قرآن کے ذریعے اللہ دینا من بشارت ہے جو لوگ ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور عمل کیے نیک تو بالحم خوشحالی ہے ان کے لیے ع ابد القادر صاحب نے خوبی مینا کی خوبی ہے ان کو فرت کا مینا ہے جی فرت خوشی اور کچھ علماء نے کہا تو جنت میں ایک درخت کا نام ہے گھڑ سوار اس کے نیچے سو سال چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو وہ حسن و اچھا ٹھکانہ ہے یعنی جنت یہ بشارت ہو گئی قزالک ارسلنا کا سلنا کا پہلی دلیل وہی جی پہلی دلیل وہی اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا یعنی جس طرح پہلی امتوں میں رسول بھیجے اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت میں قد خلط من قبل امامن کہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے کئی امتیں بڑی قومیں گزر گئی ہیں نبی آتے رہے کیوں بھیجے لیتا تو لو تاکہ ان کو پڑھ سنائے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے قرآن وہ آپ انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں وہ یقرون ابر اور وہ منکر ہیں رحمان کے انکاری ہیں رحمان کے یعنی اللہ کی صفتے رحمان کا انکار کرتے ہیں رحمان کو سجدہ کرو انہوں نے کہا رحمان کون ہے تو یہ آیت اتری تبی نے لکھا جی رول مانی نے کہا یک فرون کفرانے نیمت سے ہے اور وہ نا ہیں رحمان کے یہ میں ہے یعنی ایسا نبی اللہ نے دیا پھر اس پر اللہ نے ایسی کتاب اتاری بڑے نہ شکرے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں تو کفر کا میں نا نا شکرا کل میرے پیغمبر کہ ہوا ربی وہ رحمان میرا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی علیہ یہ توکل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا وائی لے اور اسی کی طرف ہے میرا رجوع مطاب رجوے من شاہ ولی اللہ اسی کی طرف ہے میرا رجوع فی حاجات یہ میں جی حاجات میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں و ل یہ زجر ہے جی اسے ذرا سمجھنا ہے جی آپ نے متعلق ہے سابقہ شکوے کے ساتھ ہاضا متصل ان بکول ہی لو لا ان لا لے میں ربے جو پیچھے ہم نے پڑا اس کے ساتھ تعلق ہے کیا مطالبہ تھا جی ان کا جو مویزہ ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھاؤ اس کا یہاں اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جی ون قرآن اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا ست بہل جیبال جس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے او کت بہل ارضو یا جس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی او کلے ماں بہل مؤتا یا اس کے ذریعے مردے بولنے لگتے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا لو لو اس کی جذاب معذوف ہے لا یومنون یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا کہ فلاں موئزہ دکھا دو تو مان جائیں گے اگر ہم ایسا قرآن اتارتے کہ پہاڑ چلنے لگتے زمین پھٹنے لگتی مردے بولنے لگتے اللہ نے مردوں کا بولنا ناممکنات میں گنا ہے جی جس طرح پہاڑوں کا چلنا زمین کا پھٹنا کہ مردوں سے بات کی جا سکے اس کے مقابلے میں کہانیاں بنانا کہ فلاں قبر سے یہ آواز آئی اندر سے بزرگوں نے یوں کہا بل اللہ امر و بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے اختیار سارے کا سارا انہیں ان کا منہ مانگا موئزہ دکھا دیا جائے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے افلم یسل منو مسلمانوں کو تمبی ہو رہی ہے افلم یس افلم خازن کرتبی صحابہ کو جب یہ کفار یہ کہتے کہ بھائی یہ معیزہ دکھا دو ہم مانیں گے تم اللہ کے نبی ہو تو بعض صحابہ کے دل میں آیا کہ اگر اللہ دکھا دے تو یہ ہی مک جائے یہ جو کہتے ہیں کہ دکھاؤ تو ہم مانتے ہیں تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی اللہ صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں کیا افل ہم یہی سلزینہ کیا نہیں جانتے مومن اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا لوگوں کو جمی سب کو اگر جبری ایمان مقصود ہوتا ڈنڈے کے زور سے منوانا ہوتا تو پھر اللہ سب کو مومن بنا دیتا جمی ان کے بعد ہوگا ولا کن لے لیکن وہ تمہاری کیا کرتا ہے آزمائش کرتا ہے ولا یزال الزین کا فرو تخویف دنیاوی جی الزین کا فرو سے مراد کفار مکہ ہے جی ہمیشہ کافروں پر اترتی رہے گی تصبو پہنچتی رہے گی ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی بما سناؤ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سناؤ کیا ہے کفر شرک انکار کیا پہنچتی رہے گی کار سخت مصیبت دل کو ہلا دینے والی مصیبت اوتلو یا یہ مصیبت اترتی رہے گی قریب من دارہم ان کی بستی کے قریب ارد گرد, گرد حتیہ یاتیا وعد اللہ یہاں تک کہ پہنچ جائے وعدہ اللہ کا وعد اللہ نسرو والفات واد اللہ سے مراد کیا ہے جی اللہ کی مدد فتح یا وعد اللہ سے مراد ہے جی قیامت ان اللہ لا يخلف المیاد بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ولا کدستیا بیروسلم ان قبلک تسلی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحقیق مزاق بنایا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے آپ کے ساتھ اگر مزاق بنایا جاتا ہے گھبرانا نہیں فاملئی تو اللہ نقف پھر میں نے مہلت دی کافروں کو سماخستم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فقی فقانہ ایک پھر کس طرح ہوا میرا عذاب آفامن ہوا قائمن علاک نفس آٹھویں عقلی دلیل ہے جی جس میں اللہ کے علم کا تذکرہ ہوگا جی آفامن ہوا کائمن کیا پس وہ ہستی قائمون نگے بانی کر رہا ہے متلے علاقل نفسن نگے بانی کر رہا ہے ہر نفس کی بیما کا ثبت اس کے آمال کے ساتھ کون ہے اللہ کیا پس وہ ہستی جو نگے بانی کر رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال کے ساتھ کمن ہوا لئی سا یہ معذوف ہے جی مدارک کمن ہوا لئی سا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے جس کو اپنی بھی خبر نہیں وما یشورو نہ ایا نیوباسون ان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں استفام انکاری ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک طرف اللہ ہے ایک ایک عمل کی نگے بانی کر رہا ہے متلی ہے لر شرکا شکو ہے اور متعلق ہے اس آٹھویں دلیل کے اللہ عالم الغیب ہے جن کو تم معبود بنا رہے ہو ان کو اپنی بھی خبر نہیں لیکن تاجب ہے کہ اس کے باوجود پھر اس کے شریک بناتے ہیں اور ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک کل سمبوم میرے پیغمبر کے ان کا نام لو میرے پیغمبر کے وہ جو تمہارے شریک ہیں ان کا نام لو لیکن جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے جواب میں کیا کہنا تھا ازا لات منات ہوبل ابراہیم اسماعیل تو اللہ نے جواب کا انتظار کیے بغیر یکلم یک ان کے وجود کی نفی کر دی ام تو کیا تم بتاتے ہو اس اللہ کو وہ بات ماں سے مراد معبود آنے باطلا جن کے نام انہوں نے لینے تھے لات منات اس بول ابراہیم اسماعیل کیا تم بتاتے ہو اللہ کو وہ چیز لا یا و جن کو خود اللہ بھی زمین میں نہیں جانتا جانتا تو تب جب ان کا وجود ہوتا تو معبودان بادلہ کا وجود ہی کوئی نہیں آمبے ظاہر منل کل ظاہر زن کے معنی میں اچ یا تم زنی باتیں کرتے ہو ہائی باتیں اور کچھ علماء نے کہا سموہم ان کے نام لو تو انہوں نے نام لے دینے تھے لات منات ازا بول عیسا تو سموم سے مراد ہے اس قرو رول رولمانی ان کی کوئی صفتیں بیان کرو بل زین الدین کا فرو مکرم بلکہ مزین کیے گئے کافروں کے لیے ان کے فریب مکر سے یا مراد کیا ہے جی شرکیہ عقائد نظریات وصدو سدو انبیل اور یوں وہ روکے گئے اللہ کی راہ سے ان کے غلط نظریات ان کو خوبصورت نظر آتے ہیں اور یہ اللہ کے سیدھے رستے پر چلنے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ میوزل اور قانون یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے بوجہ اناد اس کے لیے کوئی ہادی نہیں لحوم عذاب فی الحال حجاتی دنیا تخویف ہے ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں قید قتل امراض مصائب ولا عذاب الآخرت اور البتہ عذاب آخرت کا بہت سخت ہے وہ مالمن اللہ میں واک اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا مسل الجنتلتی بشارت ہے جی مسل کا میں ہے کیفیت شاہ اللہ نے میں کیا صفت شاہ عبد القادر نے میں کیا احوال کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے المتقون من شرک والاسیان کیا کیفیت ہے بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں اوکولوا دائم میوے اس کے دائمی کی والے وزلوا اور سائے بھی تل کا اکبل لذین تکو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو بچتے رہے شرک سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے وہ اکبل کافرین نار اور انجام کافروں کا آگ ہے یہ تخویف ہو گئی و لذینہ تعینہ دلیل نکلی ازم مومنین اہل کتاب اور جن لوگوں کو ہم نے دی ہے کتاب وہ تو خوش ہوتے ہیں بما ساتھ اس قرآن کے انزلہ علیق جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ نجاشی جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں سن کے روتے رہتے ہیں من الزاب اور کچھ فرقے جو انکار کرتے ہیں اس کی کچھ باتوں کا جو ان کے خلاف پڑتی ہیں جو ان کے حق میں اسے مان لیتے ہیں جو ان کے خلاف پڑتی ہیں ان کو نہیں مانتے یمن العزاب سے کفار مکہ مراد ہیں جی اور میں یون کے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں رحمان کو نہیں مانتے یہ حضرت نیلوی صاحب نے لکھا جی اللہ کو مانتے ہیں رحمان کو نہیں مانتے کل ان ما دوسری دلیل بہ جی جب مسئلہ توحید اور دعوی توحید لی نکلی دلائل سے ثابت ہو گیا تو آپ واضح لفظوں میں اعلان کریں کہ تم مانو یا نہ مانو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی یہ پہلا حکم ہے جی توحید ولا اوشرے کا بھی اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں لہیے ادو اسی کی طرف میں بلاتا ہوں یہ رسالت آگے جی وہ الہیے اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا یہ قیامت آگے جی وہ قزا لا انزلنا حکمن عربیہ اور اسی طرح یہ آیت متعلق ہے دلائلے مذکور اتنے دلائل پیچھے گزر گئے تو مانا کیا کریں گے ایسے خوبصورت دلائل کے ساتھ یوں ہم نے اتارا ہے حکم عربی زبان میں یوں ہم نے اتارا ہے یعنی ایسے دلائل کے ساتھ حکم عربی زبان میں حکم فیصلہ حضرت نیلوی صاحب کا زالک کا لے کر کے کہتے ہیں اسی دعوت کے لیے اسی دعوت کے لیے ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو فیصلہ عربی زبان والا نتبا آوا زجرج اکلی نکلی اور وہی تینوں قسم کے دلائل کے بعد اگر آپ نے اس واضح رستے کو چھوڑ کر ان مشرقین کی خواہشات کی پیروی کی اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے آ گیا ہے آپ کے پاس علم ہر قسم کے دلائل تو نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں مولین کوئی حمیتی ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا خطاب بظاہر نبی پاک سے ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقصود امت کو تعلیم دینا ہے یا اگر آپ نے پیروی کی بالفرض فرضے ول محال ارسلنا روسول من قبلک سورت کے آخر میں چار سوالوں کے جواب پہلا سوال یہ نبی بشر ہے بیویاں ہیں بال بچے ہیں یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہم نے بھیجے تھے کئی رسول آپ سے پہلے اور ہم نے بنائی تھیں ان کے لیے بیویاں وزریتن اور اولاد وما کان ال رسولن این یاتیا آیت اللہ بزن اللہ دوسرے سوال کا جواب جو موئزہ ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے موئزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ کے اختیار میں لیکل اجل ان کتاب تیسرے سوال کا جواب ہم نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا ہر مقررہ وعدے کے لیے کتاب ان ایک لکھت ہے ایک تحریر ہے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے وقت پہ آئے گا یمح اللہ عمایشا چوتھے سوال کا جواب اگر عذاب نہیں آنا ہے تو پھر ہمارے ماننے کا فائدہ جواب دیا مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہے اندہ امول کتاب اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب لو کیا جواب دیا عذاب ہمارے اختیار میں مان لو گے تو عذاب ہٹا دیں گے وہ اما نوری کا تخویف دنیا ہے اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, آپ کی زندگی میں دکھا دیں پھر اللہ نے بدر میں دکھا دیا او نتوفین کا یا ہم آپ کی روح قبض کر لیں اور اس کے بعد پھر عذاب میں مبتلا کر دیں مرنے کے بعد قیامت میں کریں گے ضرور فائنما علیکل بلاگ آپ کے ذمے ہیں پہنچانا اور ہمارے ذمے ہیں حساب لینا آپ تبلیغ جاری رکھیں اولم یرو تخیف ہے دنیا ہے جی کیا وہ نہیں دیکھتے انا ناتے لرزا ہم چلے آتے ہیں زمین کو نن کو سہا گھٹاتے منت رافا اس کے کناروں سے <تصفح> جو مستشرقین ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن تمہارا کہتا ہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو پندرہ سدیاں گزر گئی ہیں کہاں سے زمین گھٹ رہی ہے جی تو ذہن میں رکھیے ارض شرک مراد ہے جی نن کو ہوا بے تقسیل المومن اس وقت کہا جا رہا ہے مومنوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں شرک اور کفر کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے یہ مینج مزری نے لکھا کرتبی نے لکھا خاصن نے لکھا ارض مراد ارض شرک گھٹ رہی ہے یعنی وہ کم ہو رہے ہیں مومن بڑھ رہے ہیں واللہ و یا حکم اور اللہ فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے اسلام اور اہل اسلام کو سر بلند کرنے کے فیصلے دشمنانے اسلام کو مٹانے کے فیصلے کے بالے حکم ہی اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں موقف راد رد کرنے والا وہ سریول حساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وہ قد مکر الزین امن تحقیق فریب کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے مختلف نبیوں کے زمانے میں کفار انبیاء کے خلاف فریب ساشیں مشورے تدبیریں کرتے رہے فلی المکر و پس تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں فلی المکر المک مکر سزا دینے سے کنایا جی, سیبو یہ ہے جی یا علم ما سے بو یہ جملہ تعلیم جمی کا یہ بیان ہے بیان ہے جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر نفس تو پھر میں سزا نہیں دوں گا وسیا لم القفار انقریب جان لیں گے کافر نبی پاک کے وقت کے کافر مرادیں جیمن اکمدار کس کو ملتا ہے آخرت کا گھر پچھلا گھر انہیں پتا چل جائے گا وہ یقول اللہ دزین کا فارو شکوا جی. اب بھی کہتے ہیں کافر کہ تبی نہیں تعجب ہے کہتے ہیں کافر تجا ہوا نہیں ہے کل جواب ہے شکوا میرے پیغمبر کہہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ گواہ کافی ہے وہ من اندہ علم کتاب اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس ہے کتاب کا علم یہ من اندہ علم کتاب کون ہے جی اہل کتاب کے علماء مومن ان کا ذکر اس لیے کیا کہ مشرقین مکہ ان کا احترام کرتے تھے اللہ گواہ کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اہل کتاب میں سے جو علماء ایمان لا چکے ہیں وہ گواہ کافی ہیں بعد نے کہا اس سے مراد صحابہ ہیں جی جن کے پاس قرآن کا علم تھا تو وہ گواہ کافی ہیں صحابہ لیکن سب سے مستند کال یہ ہے جبریل امین مراد جس کے پاس تمام آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا وہ جو صورت سبا میں پڑھا ہے آپ نے یا حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت کون لا کے دے گا تو ایک جن نے کہا آپ کی محفل کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لا دوں گا اور اس کے آگے کیا ہے علمم منل کتاب کہا اس بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آنکھ جپکنے سے پہلے لا دوں گا لوگوں نے مختلف اس میں ذکر کیے کہ فلاں بندہ مراد ہے وہاں بھی جبریل مراد ہے فمن ان علم الکتاب اور اس علم الکتاب سے مراد بھی جبریل امینی ہے صورت ابراہیم جی بڑی آسان سی سورت ہے مضامین کے لحاظ سے ربط بھی بڑا آسان سا ہے پہلے نامی ربط اسمی توحید اتنا اہم مسئلہ ہے یوسف نے جیل میں بیان کیا رات فرشتہ اس کی تسبیحیں پڑتا ہے اب ابراہیم کا حال بھی سنو انہوں نے کیا کہا مانوی ربج مضمون کے لحاظ سے کیا رابط صورت جی؟ راد میں بیان ہوا مسئلہ تو ظاہر بین ہے کوئی خفا نہیں محضد کی وجہ سے نہیں مانتے اب صورت ابراہیم میں کہا جائے گا ان کے سامنے وقاع بیان کرو واقعہ کی جمع وقاع حمزہ اور این ان کے سامنے وقاع بیان کرو شاید شرک کے اندھیروں سے نکل کے توحید کی روشنی میں آ جائیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت ابراہیم کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آپ نے دو لفظوں میں جواب دینا ہے بیان نے وقائے بیانے، وقائے وقائے سے مراد کیا ہے جی تخویفات اور انعامات وقائے کس کو کہہ رہے ہیں جی تخویفات ڈراوے ڈراوے انعامات بشارتیں بعض طبیعتیں خوش خبریاں سن کے مان جاتے ہیں انہیں انعامات یاد دلاؤ تو اور بعض طبیعتیں ڈراوے اور تخویفات سن کے مان جاتے ہیں خلاصہ کیا ہے جی وقائے دنیویہ دو ہوں گے جی یعنی ایسی تخویفات جن کا تعلق دنیا سے ہے وہ دو ہوں گے وقائے اخرویہ پانچ ہوں گے یعنی جن دراموں کا تعلق آخرت سے ہے قیامت سے وہ پانچ ہوں گے اصل جو مضمون ہے توحید اس کے لیے تین عقلی دلائل ہوں گے اور دو دلائل نقلیہ ہوں گے ایک اجمالی ایک تفصیلی یہ اجی صورت کا خلاصہ باقی تخویفات بشارات شکواجات یہ ہر صورت کا خاصہ اور ہر صورت کا لازمیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را حروف مقات میں سے اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں کتاب ان انزل ہو لئی کا یہ تمہید ہو گئی برائے ترغیب لے تخر جنا سمن یہ دعوی صورت ہو گیا جی یہ عظیم و شان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے مقصد نزول کا کیا ہے تخری النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ المات النُّورِ تاکہ تو نکالے لوگوں کو بے بیان الوقائے وقائے بیان کر کے تو نکالے لوگوں کو مِنَ الظُّلُمَاتِ شرک کے اندھیروں سے النُّورِ توحید کی روشنی کی طرف بے ازن بِتَوْفِيقِ ہم بے کے رب ہم اپنے رب کی توفیق سے ال سراتل عزیز الحمید طرف رستے زبردست خوبیوں والے کے لوگ اس رستے پہ آئیں سرات مستقیم پر اللہ پہلی عقلی دلیل ہے جو اللہ ہے یہ. العزیز الحمید اسی کا بیان ہے جی طرف رستے غالب خوبیوں والے کے جو اللہ ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور اسی کا ہے جو کوئی زمین میں خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن ہر لحاظ سے اسی کا ہے تو جب سب چیز اسی کی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے وہ وئی لا فری تخویف ہے جی اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے شدید عذاب سے یا من بیانیاں بنا لو وئی کا بیان ہو رہا ہے ہلاکت ہے کافروں کے لیے یعنی شدید عذاب کون ہے یہ کافر الزین یستحبون الحیات دنیا جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں وہ یس سدونان اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وہ یبونا اور ڈھونڈتے ہیں اس رستے میں ایوا جن کجی پن مراد کیا ہے شبہات شرکیہ شرکیہ شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ایا کنابد و ویا کنستین ای کنستین میں ہے جی ہر مدد تو سے مانگیں گے کوئی مدد کسی سے نہیں مانگیں گے تو پھر پانی کیوں مانگتے ہو یہ ہیں شبہات شرکیہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے ان کو خراب کیا جائے الا کفیز الم بعید یہی لوگ ہیں دور کی گمرائی میں ومار سلنا من رسولن متعلق با ابتدائے صورت یہ کام جو ہم آپ کے ذمے لگا رہے ہیں لے تخر جناس منزولمات لنور یہ صرف آپ کے ذمے نہیں لگا پہلے نبیوں کے ذمہ بھی تھا نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں وہ وہی بولی بولتا تھا لاؤں تا کہ وہ ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کرے فیوز اللہ معیشہ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی زدی من میشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی منیب عزیز الحکیم اور وہی ہے غالب سب کو ہدایت دے سکتا ہے الحکیم حکمتوں والا اناوت دیکھتا ہے پھر ہدایت دیتا ہے ولکد ارسلنا موسا متعلق ب ابتدائے صورت تخصیص بادت تعمیم وما ارسلام رسول سب رسولوں کا ذکر اب صرف حضرت موسا کا ذکر اور ہم نے بھیجا موسا کو اپنی نشانیاں دے کر ان کے آنے کا مقصد بھی کیا تھا ان اخرج قوما کا کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کی ڈفٹی بھی یہی تھی وزکر ہوں بھی اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن یادگار دن مراد ہے جی یادگار دن مشہور دن مثلاً طوفان نوح قوم ہوت کی تباہی قوم لوت کی بربادی غرک فرعون خسفے کارون یہ بڑے مشہور دن یہ ایا ملائیں جی تذکیر بیا ملہ ان فیضا لے کا بے شک اس میں کس میں بے ایام اللہ یہ تخویفات سنانے میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہے شکور شکر گزار ہے وحید کالا موسا لے کا حضرت موسا نے بین طور اخراج منزول المات الور کیا جی کس طرح جب کہا موسا نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یہ اب وہ تذکیر بھی املا اور آج اس انجا کو منا لے جب اس نے بچایا تم کو فرونیوں سے دیتے تھے تم کو براضاب قتل کرتے تھے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتے تمہاری بیویوں کو اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی وہ تازن ربو کو تاجن یہ حضرت موسا کا مقول ہے جی نیمت اللہ پر ماتوف ہے جی حضرت موسا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جب تمہارے رب نے تمہیں اطلاع دے دی تھی تمہارے رب نے بتلا نہیں دیا تمہیں لا ان شکر تم کہ اگر تم شکر کرو گے توحید مان کر لازی دن تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا وہ لین کفر تم اور اگر تم کفر کرو گے شر کر کے انابی ل شدید تو میرا عذاب بڑا سخت ہے وہ کالا اور حضرت موسا نے کہا ان تکفرو اگر تم کفر کرو وہ منفلر دے جمی اور جتنے لوگ سب کے سب زمین میں ہیں سب کافر ہو جائیں اللہ کو کیا پرواہ ہے فہن اللہ علاد <وَنَمِيد> بس بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا علامیات کم نبا من قبل کم وقائے دنیاویا میں سے پہلا واقعہ وقائے دنیاویا پہلا یہ تخویف دنیاویہ پر مشتمل ہے کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تم تک ان کی خبر نہیں آئی کون نو کی قوم قوم آد قوم سمود ولدین امباد اور جو ان کے بعد ہوئے لا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ نہیں جانتا یعنی تفصیلی آلاتم رسلوم آئے تھے ان کے پاس ان کے نبی اپنے اپنے وقت میں بالبینات نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر توحید کی موجے فردو ایدیہم فی افوائم بس ان کافروں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں غصے سے انگلیاں کاٹنے لگے یہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے مانا کیا کرتبی نے نقل کی تینوں زمیریں کفار کی طرف ہیں لوٹائے اپنے ہاتھ کافروں نے اپنے منہوں میں اور رول مانی نے مانا کیا لوٹائے کافروں نے اپنے ہاتھ فی افواہم نبیوں کے منہوں میں کہ نبی بات نہ کر سکیں ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا بس بس ہم نہیں سننا چاہتے وکالو اور وہ لوگ کہنے لگے انا کفرنا ہم نہیں مانتے بے ما اس مسئلہ توحید کو اور سل تم بھی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو او بد اللہ مالکم میں الہ گئی ہم اسے نہیں مانتے وہی نالفی شکن اور ہم تو شک میں ہیں اس مسئلے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو مریب گہرا شک ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہاری بات کی کہا ان کے نبیوں نے افلاہ شکن کیا تمہیں اللہ میں شک ہو گیا اللہ میں تو شک نہیں تھا نا جی وہ قوم سموت کے نو بندے جب اکٹھے ہوئے تھے مشرہ کرنے کے لیے کہ قتل کر دو سالے کو تو وہاں اللہ کیا کہتے ہیں انہوں نے قسمیں کھائیں کس کے نام کی اللہ کے نام اللہ کو تو وہ مانتے تھے اس کے نام کی وہ قسمیں بھی اٹھاتے تھے اختلاف تھا اللہ کی توحید میں اللہ ہی کے الہ ہونے میں کہا ان کے رسولوں نے کیا تمہیں اللہ کی وحدہ نیت کے بارے میں شک ہے جس نے جو پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو یدو بلاتا ہے تم کو ال توحید وہ بلاتا ہے تم کو توحید کی طرف لے جا تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناؤں کو وہی اخیرا اور مہلت دے تم کو علاجل ان ایک وقت مقرر تک موت تم دنیا میں رہو اس اللہ کی بات نہیں مانتے ہو کالو دو باتیں قوم نے کہی جی ایک بات قوم نے کہی تم ہو بشر نبی نہیں ہو سکتی دوسری بات قوم نے کہی جو موزہ ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ کہنے لگے ان انتم اللہ بشرم مسلونا نہیں تم مگر بشر ہو مسلونا جیسے ہم بال بچے کھاتے پیتے بیمار ہوتے تریدونا تم چاہتے ہو انت سد کہ تم ہمیں روک دو اما ان معبودوں سے کا یا بد دو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا تو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اسے چھوڑ دیں فاتو ناب سلطان نمبوبین پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی حجت واضح کوئی سند کھلی موزہ مرادج یہ جو مبتدئین ہیں یہ قرآن پاک کی مانوی تعریف کرتے ہیں انہوں نے اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ نبیوں کو بشر کہنا کافروں کا کام ہے یہ تو کافر کہتے تھے کہ تم ہماری طرح بشر ہو آج تم اچھے مواہد ہو کہ تم بھی کہتے ہو کہ امبیا بشر ہیں یہ تو کافروں کا کال ہے بس وہ یہاں تک پڑھتے ہیں. آگے نہیں پڑھتے امبیا نے کیا جواب دی ان کی اس بات کا امبیا نے کیا جواب دیا کا لت لہوم کہا ان کے جواب میں ان کے رسولوں نے کیا کہا بھائی ہم اوپر اوپر سے بشر ہیں تمہیں نظر بشر آ رہے ہیں اندر میں ہم بشر نہیں ہیں حقیقت ہماری بشریت نہیں ہے اندر سے تو ہم کچھ اور ہیں نور ہیں یہی کہنا چاہیے تھا نا پھر امبیا کو امبیا جواب میں کیا کہہ رہے ہیں انہ اللہ بشر مثلکم ہم نہیں ہیں مگر بشر ہیں جیسے تم امبیا نے خود اقرار کر لیا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم انسان ہیں ولا اللہ لیکن اللہ یمنو احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وما کان لنا اور ہمیں لائق نہیں اور ہمارے لائق نہیں ان یا کم بے سلطان کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ بے ازن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ان کی دوسری بات کا جواب دیا کہ موجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے ازن سے ہوتا ہے و اللہ فلیہ توکل اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو ومالنا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نہ توکل اللہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر وقد ہدانہ سو حالانکہ وہ سمجھا چکا ہے ہمیں سو بولنا ہماری راہیں نفع دارین کی وہ ہمیں سمجھا چکا ہے ہماری راہیں کون سی رائے جس میں دونوں گھروں کا نفع ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی والا نسبہ اور ہم صبر کریں گے علامہ آزئی تمونا ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دیتے ہو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو یہ نبیوں نے جواب دیا وکال زینہ کافارو اور کہنے لگے کافر لے اپنے اپنے نبیوں کو لا نخرے جنّا ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے ملک سے او لتا یا تم پلٹ آؤ ملتنا ہمارے دین میں ہمارے دین کو اختیار کر لو او ہائی لم بس نبیوں کی طرف وہی کی ان کے رب نے لانو لال البتہ ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو ولا نس کے کو مل اور ہم آباد کریں گے تمہیں ممباد ان کی ہلاکت کے بعد تمہیں اس شہر میں آباد کر دیں گے ظال کا یہ وعدہ کیا ان کو ہلاک کرنا اور تم کو بسانا یہ وعدہ اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے وہ خافا وعید اور جو ڈرتا ہے میرے وعدہ عذاب سے ہر اس آدمی کے لیے میرا یہ وعدہ ہے جی یا زالک سے مراد ہے زالکل بیان زالکل بیان یہ جو بیان ہے نا اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ میں نے اور مانگا انہوں نے فیصلہ شاہ بل اللہ صاحب میں نے کرتے ہیں نبیوں نے فیصلہ مانگا دشمنوں کے خلاف یعنی بدوا کی رول مانی نے لکھا کفار نے فیصلہ مانگا لیا بوج آپ حضرت نیلوی صاحب نے دونوں مانا کر دیے پیغمبروں اور کفار نے فیصلہ چاہا وہ خوابہ کلو جب بارینا نیت اور برباد ہو گیا ہر سر کش زد کرنے والا اس کو سفید ہستی سے مٹا دیا گیا ممورائی جہنم وقائے اخرویہ جی پہلا وقائے دنویہ ہو گیا جی یہ کیا تھا خواب اکلو جبارن انیت اب اس کے بعد وقائے اخرویہ پہلا وہ ممورائی جہنم دنیا میں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا برباد کر دیا سفید ہستی سے مٹا دیا بس فرمین نہیں ممورائی جہنم اس کے آگے جہنم ہے اے من قدامی اس کے آگے جہنم ہے وہ یس کا ممائن سدید اور پلایا جائے گا اس کو پانی سدید پیپ ملا یتا جرا گھوٹ گھونٹ پیے گا اسے ولا یکا دو اور اسے گلے سے نہیں اتار سکے گا ویاتی الموت اور آئے گی اس پر موت موت اسباب الموت گوں نہ گوں اور آئے گی اس پر موت من کل مکان ہر جگہ سے وہ ماہوا بمیت اور وہ مرنے والا نہیں ہے ومن ورائی اور اس کے آگے ہے عذاب غلیظ ایک عذاب تازہ میں ورائی عذاب اور گلیز کا کیا مطلب ہے جی عذاب ایک حالت پہ نہیں رہے گا کہ عادت نہ بن جائے اس عذاب کو بدلتے رہیں مسل الزینہ کا فرو ایک سوال کا جواب ہے مشرقین اور کفار دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا جی مثلاً ہسپتال بنا دیا کئی کنواں کھدوا دیا کسی غریب کو رقم دے دی بیت اللہ تعمیر کروایا مسل اللہ زینہ کا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ شرک کیا آمالوم کا رمادن ان, ان کے آمال ہیں جیسے راہ کا ڈھیر رماد سوا سوا کا ڈھیر راک اشتدت بحرو زور کی چلی اس پر ہوا فی یوم عاصف ان سخت آندھی کے دن سخت آندھی کے دن اس ریت کے سوا اور راک کے ڈھیر پر تیز ہوا چلی اس نے تو اڑا کے لے جانا ہے لا یک دیرونا یہ بھی قادر نہیں ہوں گے میں ماں کا سبو اپنی کمائی پر اللہ شین کچھ بھی کسی نیک عمل کا بدلہ کافر اور مشرق کو نہیں ملے گا ایمان شرط ہے زال کا یہ یہی ہے گمراہی دور کی علم تران اللہ خلق السماوات والارض دلی لکلی دوسری کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق باب مین لام بلحق ہارل الحق اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اے یشا یوزب قوم دنیاویہ دوسرا کیا بات ہے مولانا حسین علی کی رحمت اللہ علیہ وقاعد دنیاویہ دوسرا اگر اللہ چاہے گا تمہیں لے جائے گا سفید ہستی سے مٹا دے گا وہ آتے جدید اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرے گا وہ ماضا عل کا اللہ عزیز اور یہ اللہ پر مشکل کوئی نہیں بابا للہ اللہ جمی وقائے اخرویہ دوسرا وقائے اخرویہ دوسرا بابا للہ اللہ اور سارے کے سارے اللہ کے حضور بارو حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے شاہ اللہ صاحب نے حاضر کا مینا کیا پیر بھی مرید بھی امام بھی مقتدی بھی دولت مند بھی غریب بھی متبے بھی اور ان کے قائد بھی سب کھڑے ہوں گے فقال ازو پھر کہیں گے کمزور لوگ للذین نستکبرو بڑے لوگوں سے ازو مرید ازو مقتدی مختی ریا لزین تکبرو پیر مولوی چودھری کہیں گے کمزور لوگ بڑے لوگوں کو ان نا کن نالکم ہم تو تھے تمہارے تابے فدین دین میں ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے ہم تو جائل تھے فہل ان تم مگنون پس کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیئن کچھ سارا نہیں کچھ عذاب ہٹا سکتے ہو ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے کالو تو بڑے لوگ کہیں گے پیر کہیں گے لو حدان اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لین تو ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہم خود گم رہا تھے ہم خود غلط رستے پہ تھے سواؤ علینا برابر ہے ہم پر آجینا کیا ہم جزا فضا کریں جازیا یجزاؤ جزینا حمزہ برائے استخبار کسی چیز کے متعلق کوئی خبر دریافت کرنا کیا جزینا ہم جزا فضا کریں ماتم کریں ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں مالنا میں مہیس نہیں ہے ہمارے لیے خلاصی چھٹکارا کوئی نہیں وکال شیتانوں اور کہنے لگا آلہ حضرت یہ آ ہے مشرکوں کا سب سے بڑا پیر ہے یہ, یہ کب کہے گا جہنم میں داخل ہو چکنے کے بعد سارے جہنم میں پہنچ گئے نا تو شیطان پر لان تان کی ملامت کی تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ہم یہاں آ ہیں شیطان بولا کہے گا شیطان لما کوزیالم جب فیصلہ کر دیا گیا کام کا مکمل ہو گیا جہنم میں چلے گئے ان اللہ وعدکم بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وادل حق سچا وعدہ مسئلہ ہے توحید مان لو جنت دوں گا واد اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فاخلف میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی جھوٹا وعدہ کیا میں نے کہا تھا یہی دنیا ہے یہی ایش و نشات ہے کوئی قیامت نہیں آئے گی اور اگر قیامت آ بھی گئی نا تو جن کا لڑ تم نے پکڑا ہوا ہے یہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں یہ سفارشی ہیں ان کی بات اللہ نہیں موڑتا تو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے اس کا خلاف کیا وہ مکان علی علی کم ان سلطان اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور میں کوئی ڈنڈا لے کے کھلوتا تھا تردا تو کم مگر یہی نہ کہ میں نے تمہیں بلایا آ جا بچو میں نے تمہیں بلایا فسٹ تم لی تم نے میری بات کو مان لیا تم نے میری بات کو مان لیا فلا تلو مجھے ملامت مت کرو پلو مو انفوزا اپنے آپ کو ملامت کرو مانا بے مسرک قوم میں نہیں ہوں تمہیں چھڑانے والا آگ سے تمہاری فریاد کو پہنچوں اور نہیں ہوں تم مجھے چھڑانے والے انی کفر تو ایتبرات ہو میں بیزار ہوتا ہوں کفر کا مینا بارات مدارک نے کی جی میں بیزار ہوتا ہوں بما اس چیز کے ساتھ کہ تم نے مجھے شریک بنایا من قبلو اس سے پہلے یعنی دنیا میں مجھے تم عامال و افعال میں اللہ کا شریک بناتے رہے اور میرے اضلال سے میرے گمراہ کرنے سے شرک کرتے رہے آج میں اس سے بری ہوتا ہوں ضالمین ظالموں کے لیے عزاب علیم ہے باود خل اللہ بشارت ہے داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے نیک باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والے اس میں بےزن رب اپنے رب کے حکم سے تہیتوں فیہ سلام ملاقات ان کی فی اس جنت میں سلام ہے رب کی طرف سے سلام فرشتوں کی طرف سے سلام جنتی ایک دوسرے کو مر رہے ہیں تو سلام علام ترا کئی اللہ مثلاً دلیل نکلی اجمالی مالی از جملہ انبیاء و مومنین نین دلیل نقلی اجمالی مالی از جملہ انبیاء و مومنین الم طرح کیا تو نے نہیں دیکھا کئی فضر اب اللہ مثلاً کس طرح بیان کی اللہ نے ایک مثال سبحان اللہ کل متن کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی کیسے کشرتن تیبن جیسے ایک درخت ہو پاکیزہ اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے وہ فروا فی السما اور اس کی ٹہنیاں ہیں آسمان میں جڑ بڑی مضبوط ہے اور بلند بڑا ہے ٹہنیاں آسمان میں ہیں کہ زمین کی آلودگی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ وہ بہت بلندی پر ہے توتی او لاتا ہے اپنا پھل کلّا ہین ہر موسم میں بیزن ربے یا اپنے رب کے حکم سے ویز رب اللہ علم سال بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے لال لومت کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں درخت یہ ہے کلمہ کلمہ طیبہ گڑیں بڑی مضبوط ہیں اس درخت کی بڑی گہری ہیں حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ قیامت تک یہ کلمہ برقرار رہے گا کوئی تندو تیز آندھی اسے اکھار نہیں سکتی مسائب دکھو لالچ تکلیفیں اسے ختم نہیں کر سکتی توتی تی لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت کلہین ہر وقت بی ربیہ ہر وقت بارہ مہینے کبھی فرض نماز کبھی نوافل کبھی تحجد کبھی ذکر کبھی تسبیحات کبھی حج کبھی عمرے کبھی روزے کبھی صدقے کبھی خیرات یہ اس کے پھل ہیں اور بڑی اونچی اس کی ٹہنی ہے یعنی رب کے قریب ہیں وہ مسالوں کا اور مثال گندے کلمے کی گندا کلمہ کلمہ شرکیہ اور مثال گندی بات کی گندے کلمے کی کا شجرتن خبیسن جیسے درخت ہو گندا جو سچ من الارض جو اکھاڑ لیا گیا ہے زمین کے اوپر سے مالہ من قرار اس کو ٹھہراؤ ہی کوئی نہیں اس درخت کا ٹھہراؤ ہی کوئی نہیں اس کی جڑی ہی کوئی نہیں زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے شرک کی کوئی بنیاد نہیں نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے اسی وجہ سے مشرق کے سارے اعمال برباد ہو گئے یو سبت اللہ الزینہ منو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو بالکول ثابت ساتھ بات مضبوط کے القولس ثابت کیا ہے جی کلم طیبہ کلم طیبہ کی برکت سے اللہ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں و فل آخرا اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے تو کئی لوگوں نے آخرت سے مراد لی ہے جی قبر برزخ یعنی وہاں جو سوال جواب ہوں گے اس میں بھی یہ بندہ کیا ہوگا ثابت قدم ہوگا یا مراد ہے قیامت اور معنی یہ ہوگا دنیا میں اس کلمے کی تاثیر سے اللہ مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا کرے گا ویوز اللہ ظالمین اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو یہ سمرہ کلمہ خبیصہ کا گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے المترا اللہ زی الا اللہ زی نہ نعمت اللہ وقائے اخرویہ تیسرا جی کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو ن شکری میں جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو نہ میں وہ حلو کا امام دار البوار اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں وہ تباہی کا گھر کیا ہے جہنم یسلحا جس, جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بیسل قرار۔ اور برا ہے ٹھکانا و جا یہ بدلو نعمت اللہ کا بیان ہے جی اب مانا کرو جی جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں کیا کیا انہوں نے جالو للہ اندادن کہ انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے شریک لےو ان انصبیلی یہ بیان ہے دار البوار کا جی اتارا انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ کیا تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کے رستے سے میرے پیغمبر کہ تمتاؤ نفع اٹھا لو فائنا مسیر کو النار الار بس تم کو پھر کے جانا ہے آگ کی طرف جہنم کی طرف تم نے پھر کے جانا ہے کلے عبادی اللہ دینا کیا کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کس طرح مربوط کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ جس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے فائنہ مسیر کو ملنار جہنم یسلو نہ بیسل قرار اس سے بچنا چاہتے ہو نا تو پھر یہ کام کرو اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو کلے عبادی اللہ زینا کہہ دے میرے ان بندوں کو جو ایمان لے آئیں لے آئیں یو کی لے یو کی کہ وہ قائم رکھے نماز کو اور خرچ کریں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے سر چپکے سے والا نیتن ظاہر من قبل یوم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لیں لابئی انفیے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلال اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی خلال جمع خلت ان کی غرض دوستی کو کہتے ہیں جی یا باب مفالہ کی مستر ہے جی جیسے جی جی کتال دفاع خلال دو آدمیوں کا آپس میں محبت کرنا کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اللہ اللہ تیسری اقلی دلیل جی اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اتارا آسمان سے پانی پھر نکالا اس پانی کے ذریعے منسمرات پھلوں سے رزق اللہ کم تمہار لیے روزی اور اس نے مسخر کیا تمہار لیے کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے وسخر القم النہار اور اس نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو اور اس نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے سورج کو اور چاند کو دائے بین جو برابر چر رہے ہیں اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو وہ آتا تم منکل لما سال تم ہو اور اس نے دیا تمہیں جو تم نے اس سے مانگا حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں دینے والا وہی ہے اس کے سوا دینے والا کوئی نہیں یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں مطلب کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ میں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دیتا وہی ہے اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اور علامہ بیزاوی نے جو مانا کیا وہ بہت خوبصورت مین ہے وہ کہتے ہیں جو چیزیں نہیں مانگی مثلا آنکھیں ہیں وجود ہے کان ہے زندگی ہے زمین ہے سورج ہے چاند ہے جو جو چیزیں مانگنے کے لائق تھیں اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کر یہ میں جو جو چیز تمہیں ضرورت تھی مانگنے کے لائق تھی اللہ نے بن مانگے دے دی و ان تاؤ نعمت اللہ اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو تو سوا انہیں تم گن نہیں سکتے ہو ان نل انسان لزلوں منقفار یقیناً انسان بڑا بے انصاف ہے شاہد القاد نے ظلوم کا میں بے انصاف کیا اج کفار نا شکر اللہ کی اتنی نعمتیں جو بن مانگے اس نے عطا کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر شرک کرتا ہے وائز کالا ابراہیم و دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم دیکھو ابراہیم نے کیا کہا مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ شرک اتنی بری بلا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک کی نحوس سے بچا لے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو آمین آمن زا امنن امن والا یہ دونوں دعووں پر دلیل نکلی ہے جی دونوں دعوے کیا ہیں ہما کون بھی اللہ ہے ہمادان بھی اللہ ہے سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے ان دونوں پر یہ دلیل نکلی ہے از ابراہیم وجنبنی اور بچا مجھے بھی وہ اور میری اولاد کو بھی انا ابود اسلام کہ ہم پوجا پاٹ کریں بتوں کی ایسنا اللہ ماں نہ منت رول رولمانی بچا ہمیں یعنی جس ملت پر جس دین پر جس توحید پر ہم قائم ہیں ہمیں اس پر ثابت رکھ رب انا ہننا اے میرے مولا بے شک ان بتوں نے ازللنا گمراہ کر دیا ہننا اسباب الزلال قرتبی ان کی پکار نے گمراہ کر دیا ہے ان کی پوجا پاٹ نے اے میرے لب انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو فمن تاب پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے ومن آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی فنا کا غفور الرحیم پس بے شک توں بخشنے والا مہربان ہے تو اس کو سزا دے تو تیری مرضی ہے جو میرا نافرمان ہے اسے معاف کر دے تو تیری مرضی ہے صحابہ اور اہل بیت میں سے کس کی عظمت زیادہ ہے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ اہل بیت کون ہے یہ جو اہل بیت آپ نے لکھا ہے اس سے مراد کون ہے ایل بیت کا پہلا مصداق ازواج متحرات ہیں خان وعدہ علی نہیں ہیں خان وعدہ علی اہل بیت میں شامل ہے جس طرح حضرت عثمان شامل ہیں جس طرح حضرت رقیہ شامل ہیں جس طرح حضرت ام کلسوم شامل ہیں ابو العص شامل ہیں زینب شامل ہیں علی الزینبی بھی شامل ہیں اور امامہ شامل ہے تو پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں جو آپ کے ذہن میں کیڑا ہے ہمارے سنیوں کے ذہن میں یہ گندہ کیڑا گھسا ہوا ہے کہ اہل بیت کا لفظ آیا تو فورن خاندان علی کی طرف چلے گئے تو صحابہ میں اور اہل بیت میں اور خاندان علی میں سب سے افضل ہستی جو ہے وہ سیدنا صدیقی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بھی یہی کہتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فرمان ہے جب کوئی انسان غسل واجب ہو گیا اور وہ غسل نہیں کرتا صرف وضو کر لیتا ہے تو اس حالت میں قرآن کو چھو سکتا ہے نہیں جی اگر غسل فرض ہے تو پھر اس نے فرضی غسل کرنا ہے جی کربلا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کو تین دن کے لیے بھوکھا رکھا گیا تھا پہلے تو ہم نے پیاسا سنا تھا آج آپ نے بھوکھا کا یہ لکھ کے ہمارے علم میں اضافہ کر ہے کہ بھوکے نہیں تھے پیاسے نہیں تھے بھوکھا رکھا گیا تھا یہ ساری کہانیاں جو بنائی گئی ہیں. یہ لوت ابن یا یا ابو مخنف بڑا خبیس آدمی تھا جلا بھنا شیعہ تھا کذاب تھا اس نے یہ روایتیں گھڑی ہیں اور یہ اس طرح روایتیں گھڑی جس طرح کمنٹری کر رہا ہے کربلا کے واقعہ کی خیمے میں کیسے بیٹھے ہیں کیسے نکلے ہیں گھوڑے پہ کیسے آئے ہیں جیسے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو جب جھوٹ کا پلندہ سب انہوں نے بنایا ہے ہماری جماعت کو پنجاب میں جمعیت اشاع توحید و, و سنہ اور خیبر پختونخوا میں جماعت اشاع تو سنہ کہا جاتا ہے اصل میں پہلے خیبر پختونخوا کی جو جماعت تھی وہ ہمارے پنجاب کے ساتھ اکٹھے نہیں چلتے تھے پھر حضرت شیخ القرآن کے انتقال کے بعد انہیں ساتھ ملایا گیا تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کی جماعت کا نام تھا جماعت اشاعت توحید اور پنجاب میں تھا جمعیت اشاعت توحید تو اب اس کا کیا کریں تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو مرکز میں نام چلے گا وہ چلے گا اشاعت و, و سنہ اس کے ساتھ نہ جماعت لگے گا نہ جمیت لگے گا اور پنجاب میں جو نام چلے گا وہ جمیت اشاعت توحید چلے گا اور خیبر پختونخوا میں جو نام چلے گا وہ جماعت اشاعت و چلے گا جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا اور یزید اس وقت کہاں تھا یزید دمشق میں تھا جی اور بعد میں یزید نے ان کا قصاص لیا تھا ہاں جلاول میں شیعہ کی کتاب ہے ملا باکر مجلسی کی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری میری رکابی سونے چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے تو یزید نے جلات کو بلایا اور کہا اس کا سر قلم کر دو یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا کیا قرآن پاک گھر میں حفظ کیا جا سکتا ہے جس بندے کا تلفظ ٹھیک ہو کیوں جی کیوں نہیں کیا جا سکتا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں آئیں بیٹھیں اگر آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں حفظ کر سکتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے بھی آپ حفظ کر لیں